اے محبوب کیا تم نے اپنی رب کو نہ دیکھا کہ کیسا پھیلا سا آیا اور اگر چاہتا تو اسے ٹھہرایا ہوا کر دیتا پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل کیا